الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ يا نور نبی سنت سنتل فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من علی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے ثواب بڑھانے اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ پانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الٰہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھنے کی کوشش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی ضیاعی دامت برکا العالیہ اپنے رسالے نیک بننے کا نسخہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی گھبرا کر پوچھا کہ کون ہے بلا نے جواب دیا میں تیرے برے آمال ہوں پوچھا تج سے نجات کی کیا صورت ہے جواب ملا درود شریف کی کثرت محمد تو مجھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس شکایت سے معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے اکاش ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں تربت میں ہوگی دید رسول انا تربت میں ہوگی دید رسولِ انم کی رسولے انام کی عادت بنا رہا ہوں رہ سلام کی عادت بنا رہا ہوں رہ سلام کیبیب صلی صل اللہ تعالیٰ محمد ہی وبارک وسلم حضرت سین مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں محکمہ پولیس میں سپاہی تھا گناہوں کا عادی اور پکا شرابی تھا میری ایک ہی بچی تھی اس سے مجھے بے حد پیار تھا دو سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئی میں غم سے نڈھال ہو گیا اور اسی سال جب شب برات آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی خوب شراب پی اور نشے ہی کی حالت میں مجھے نیند آ گئی میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سر محسوس ہوئی مڑ کر جو دیکھا تو ایک قد آور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا سانپ بھی نیچے پیچھے دوڑنے لگا اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ پر میری نظر پڑی میں نے ان سے فریاد کی انہوں نے فرمایا کہ میں بے حد کمزور ہوں آپ کی مدد نہیں کر سکتا پھر میں تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا سانپ بھی برابر تعکوب میں تھا دوڑتے دوڑتے میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا ٹیلے کے اس طرف آگ شولا زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے میں اس میں گرنے ہی والا تھا کہ آواز آئی پیچھے ہٹ جا تو اس آگ کے لیے نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا وہی کمزور بزرگ مجھے پھر مل گئے رو رو کر فرمانے لگے کہ افسوس میں بہت کمزور ہوں آپ کی مدد نہیں کر سکتا وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں وہاں تشریف لے جائیے اگر آپ کی بھی کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ شاء وجل رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی گول پہاڑ پر پہنچا وہاں دریچے بنے ہوئے تھے ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے رشتے اعلان فرمانے لگے پردے ہٹا دو دروازے کھول دو شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے دریچے کھل گئے اور بہت سارے بچے چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے جھانکنے لگے انہی میں میری فوت شدہ دو سالہ بچی بھی تھی مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی کہ خدا کی قسم یہ تو میرے ابو جان ہیں پھر زوردار چھلانگ لگا کر میرے پاس آ پہنچی اپنے دائیں ہاتھ سے میرا دایا ہاتھ تھام لیا یہ دیکھ کر قداور سانپ پلٹ کر پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اب میری جان میں جان آئی بچی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلاتے ہوئے اس نے پارہ ستاس سورت الحبی کی سولہویں آیت کا یہ جز سلاوت کیا منو ان شا کو حق ترجمہ کنز ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ ازد کی یاد اور اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا اپنی بچی سے یات کریمہ سن کر میں رو پڑا میں نے پوچھا بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی کہا, وہ آپ کے برے امال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں قداور سانپ آپ کی بد آمالیاں ہیں جو آپ کو جہنم میں پہنچانے کے ڈر پہ ہیں پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے کہا آپ کی نیکیاں تھیں چونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں پھر میری آنکھ کھل گئی میں اس خواب سے سہن گیا تھا الحمد عزوجل میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی علی الحبی صلی اللہ تعالی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں رہتا ہے جیسا کہ سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار کی فوت شدہ مدنی منی خواب میں ان کی ہدایت کا باعث بنی اور شراب نوشی اور گناہوں کی کثرت کرنے والے کو اٹھا کر آسمان ولایت کا درگ ستارہ بنا دیا پرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن دو مسلمان میاں بیوی کے تین بچے فوت ہو جائیں اللہجل اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا صابع کرام علی رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اگر صرف دو بچے فوت ہوئے ہوں تو فرمائے دو بھی پھر اس کی آقا اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو تو فرمایا ہاں ایک بھی اس کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ یعنی ماں کے پیٹ سے نامکمل, ہو, نامکمل گر جانے والا فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی نال کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ابلا شیخ دریکہ امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ نیک بننے کا نسخہ اس میں جو ہم نے مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی ایمان حفروز حکایت میں دل پر چوٹ لگنے والی جس آیت قرآن کا تذکرہ سنا ہے تفصیر خزان الارفان میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں پر تم ہنستے ابھی تک تمہارے رب اجز وجل کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے فرمایا اتنا ہی رونا ندامت سے گناہ ہو اضا کچھ ندامت سے ہمیں رونا ہم آتا نہیں ہے ندامت سے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ آیت کریمہ نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے اس زمن میں ایک اور ایمان افرود حکایت سماج فرمائیے چنانچہ اس آیت مبارکہ کو سن کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ گیا حضرت سید عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا فوان شباب تھا اپنے دوستوں کے ہمرا سیر و تفریح کرتے ہوئے باغ میں پہنچا مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا رات جو ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی بانسری میں سے یہ آئے تھے کریما گونج اٹھی المینا منو تکشا ترجمہ کنزل ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ از کی یاد کے لیے آیت کریمہ سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا میں نے بانسری توڑ ڈالی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے اپنے رب از کی بارگاہ سے دور کر دے تو دیکھا آپ نے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سین عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور آپ ولایت کے بہت بڑے منصب پر فائد ہو گئے ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی لے کہیں تشریف لیے جا رہے تھے ایک نابینا ملا آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہو کیا حاجت ہے ارس کی آنکھیں درکار ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ عزوجل نے اس نابینا کی آنکھیں روشن کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت سیدنا اسماعیل حقی الیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی کا کے نیک بننے کا سبب بھی یہی آیت بنی آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے دور کے مشہور ڈاکو تھے کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے وہ بھی بدکارا, بدکاری کے لیے آمادہ ہو گئی جب مقرر وقت پر گئے تو کہیں سے اسی آیت الم یا انلدین کلو بمکر اللہ ترجمائے کنزول ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہجل کی یاد کے لیے کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی روتے ہوئے پلٹے اللہ عزوجل سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی نیکیوں میں دل لگایا مکہ مکرمہ میں عرصے دراز تک عبادت کی اور اللہ کے مقبول اولیاء میں شامل ہو گئے صلو صلو اللہ تعالی اللہ محمد میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو مشائق کے عظیم پیشوا حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جس دن آپ رحمت اللہ تعالی کے شہزادے حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمہ اللہ تعالی نے وفات پائی تو آپ رحمت اللہ تعالی مسکرانے لگے لوگوں نے عرض کی یہ کون سا خوشی کا موقع ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں فرمایا میں اللہ ز وجل کی, کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں کیونکہ اللہ ز وجل کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے رب کی پسند اپنی پسند جے سوہنا میرے دکھ بچ راضی سوہنا میرے دکھ و راضی میں سکھ ن چلے پاوا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چیرن کے ناظرین کیا آپ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں اگر ہاں تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے زندگی گزارنے کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مرتب فرمائے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ طلبہ علم دین کے لیے بانوے دینی طالبات کے لیے تراسی مدنی منوں اور مدنی منوں کے لیے چالیس جبکہ خصوصی یعنی گونگے بہروں کے لیے ستائیس مدنی انعامات ہیں بے شمار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں طلبا مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے قبل فکرے مدینہ کرتے ہوئے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مدن انعامات کے جیبی رسالے میں دیے گئے خانے پور کرتے ہیں ان مدن انعامات کو اخلاص کے ساتھ اپنا لینے کے بعد نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں ہائی رکاوٹیں اللہ ز کے فضل و کرم سے اکثر دور ہو جاتی ہیں اور اس کی برکت سے الحمد للہ پابند سنگت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنتا ہے سبھی کو چاہیے کہ با مسلمان بننے کے لیے مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس میں دیے ہوئے خانے پر کریں اور ہجری سن کے مطابق ہر مدنی ماں یعنی کمری ماں کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے مدنی نامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں تو ولی اپنا بنا لے اس کو ریل یزل تو ولی اپنا بنا لے اس کو ریل یازل مدنی نام پیپل <سن> حبیب صلی اللہ تعالی محمد میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو یاد رکھیے کہ فضول بات کرنے میں گناہ نہیں مگر فضول بولتے بولتے گناہوں بری باتوں میں جا پڑنے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تک پیر مغرب تک یومِ کفل مدینہ منانے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب ہے اس کا لطف یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ دن مناتا ہے اس میں مقتبۃ المدینہ کا رسالہ خاموش شہزادہ یہ اڑتالیس صفحات کا ہے ایک بار پڑھنا یا سننا ہے اکیلے پڑھنے پڑھیے یا آپس میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنا دیجیے اسی طرح خاموشی کا جذبہ ملے گا یوم قفل مدینہ میں حتی الام امکان ضرورت کی بات بھی اشارے سے یہ لکھ کر کیجیے ہاں جو اشارے وغیرہ نہ سمجھتا ہو یا جہاں بولنا ضروری ہو وہاں زبان سے بولیے مثلا سلام و جواب سلام چھینک پر حمد یا حمد کرنے والے کا جواب اسی طرح نیکی کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ جو لوگ اشارے نہیں سمجھتے ان کو ضرورتا زبان سے بات کیجیے یہ مدنی پھول تو عمر بھر کے لیے قبول فرما لیجیے کہ جب بھی کام کی بات کرنی ہو کم سے کم الفاظ میں نمٹائی جائیں نیت کر لیں آج تو یہاں عشقان رسول تین دن کے مدنی ناماز کے تربیتی اجتماع میں بھی حاضر ہیں انشاءاللہ مرشد کی صحبت بھی پائیں گے اور جمعہ ہفتہ اور اتوار تینوں دن عشاء کی نماز کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے سبحان تو آپ فرماتے کہ اتنا زیادہ مت بولیے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ بیزار ہو جائے بہرحال ہر اس انداز سے بچیے جو تنفیر عوام یعنی لوگوں میں نفرت پھیلنے کا باعث ہو الحمد بعض ایسے بھی ہیں جو ہر ماہ لگاتار تین دن یوم قفل مدینہ بناتے ہیں اللہ کاش ہم زندگی بھر روزانہ ہی یوم کفلے مدینہ والے بنانے والے بن جائیں اور یہ تو تحفہ اس بار رمضان میں امیر علیہ سندت نے عطا فرمائی دیا اور بے شمار اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو مستقل قفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہو گئے ہیں کہ مرشد کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ادور ہمیں قبول فرما لیجئے انشاءاللہ ہم عمر بھر ہی کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ امیر علیہ فرماتے ہیں کہ کاش دل کے مدنی گلدستے میں عمر بھر کے لیے یہ مدنی پھول سج جائے فضول گوئی سے بچو تاکہ گناہوں بھری باتوں میں پڑھ کر جہنم میں نہ جا پڑو تو مدنی انعامات کا رسالہ یہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام اسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیا یعنی قسمیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب چودہ سو چھبیس ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے میٹھے بول کے الفاظ کیوں جوں ترتیب پائے جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے مدنی متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرما دے گا مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوغات ہے صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو مدن چلیں گے ناظرین ابھی مدنی انعامات ہیں کیا ایک مختصر سا جائزہ امیر اللہ ارشاد فرماتے کہ بہتر مدن انعامات میں اسلامی بھائیوں کے لیے دوسرا مدن انعام یہ ہے کہ کیا آپ روزانہ پانچوں نماز مسجد کی پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ با ادا کرتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں صرف اس ایک مدن انعام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کار بند ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے نماز کے فضائل سے کون واقف نہیں اللہ کے محبوب دان غیوب منزہ انی الوب صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا جو دو رقاط پڑھے ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے تو جو پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے دیکھا آپ نے کہ دو رقاعت کی جب یہ فضیلت ہے تو پانچ فرض نمازوں کی کیسی کیسی برکتیں ہوں گی تو اس مدنی نام میں نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں اور جماعت کی فضیلت کے کیا کہنے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز با جماعت تنہا پڑنے سے ستائیس درجے بڑھ کر ہے مزید اس مدنی نام میں تقبیر اولہ کا بھی ذکر ہے اس کی بھی فضیلت سنیے اور جھومے ابن ماجہ کی روایت میں ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا فرمایا جو مسجد میں جماعت چالیس راتیں نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو اللہ عزوجل اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ چالیس راتیں جب عشاء کی چاروں رکعتیں بعض جماعت ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے تو زندہ رہ جانے کی صورت میں برسا برس تک پانچوں نمازیں تکبیر الا کے ساتھ باجماعت جماعت ادا کرنے کا کیا مقام ہوگا تو مسجد میں کیسی بہاریں تھیں جب رمضان کا مہینہ تھا تو ہمت کیجئے زین بنا لیجئے کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے جو تہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا سواب ایسا ہے جیسے حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا حضرت سین ابو حرا ردی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا اس پر میل لے جائے گا لوگوں نے عرض کی نہیں اس کے میل میں سے کچھ باقی نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے اللہ عز و جل ان کے سبب خطائیں مٹا دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مدنی نام کی روح سے نمازیں بھی مسجد ہی میں ادا کرنی ہیں اور مسجد کو جانا سبحان اللہ حضرت سینا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سرکار مدینہ راحت کلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح یا شام مسجد میں آئے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک ضیافت تیار فرمائے گا اور پہلی سب کا ذکر بھی اس مدنی نام میں موجود ہے سرکار مکت المکرمہ سردار, مد سردار, مد سردار مدینت المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اگر جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے لہذا اس کے لیے قرآن دادی کرتے اور ایک اور روایت میں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے اللہجل اور اس کے فرشتے پہلی سف پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں صابۂ کرام علی امردوان نے عرض کی اور دوسری صف سف پر فرمایا اللہ اللہجل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر صابۂ کرام علی امردوان نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری پر بھی فرمایا دوسری پر بھی مزید شاید فرمایا سفے برابر کرو کندھوں کندھے کے مقابل <تصفح> یعنی ایک سید میں اگر فرمایا سفے برابر کرو اور کندھے کو مقابل یعنی ایک سید میں کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں یعنی صف کی خالی جگہوں کو بند کرو کہ شی... شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے الحبیب صلی اللہ <سلام> میٹھے مجھے اسلامی بھائیوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو مدنی انعامات مشکل معلوم ہو مگر ہمت نہ آ رہے منقول ہے کہ افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو اور سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ علکرم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا تو جب عمل شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ عزوجل آسان ہو جائے گا غالباً آپ کو تجربہ ہوگا کہ سخت سردی کے وقت وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو شروع میں سردی سے دانت بجتے ہیں پھر ہمت کر کے جب وضو شروع کر دیتے ہیں تو اگرچہ ابتدا ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے مگر پھر بتدریج کم ہو جاتی ہے ہر مشکل کام کا یہی اصول ہے مثلاً کسی کو کوئی مہلک بیماری لگ جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ جب عادی ہو جاتا ہے تو قوت برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک اسلامی بھائی النساء کے مرض میں مبتلا ہو گئے یہ مرض عموماً پاؤں کے ٹکنے سے لے کر ران کے اوپر تک جوڑ تک ہوتا ہے اور مہینوں اور بعضوں کو برسوں تک نہیں جاتا تشویش میں پڑ گئے عرض کی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں انہوں نے عرض پیش کی تو فرمایا اللہ وجل بہتر کرے گا گھبرائے نہیں جب آپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شاء برداشت کرنا آسان ہو جائے گا کچھ عرصے بعد ملے تو میرے استعار پر بتایا کہ درد تو وہی وہ ہے مگر آپ کے کہنے کے مطابق میں عادی ہو چکا ہوں اس لیے کام چل جاتا ہے تو مدن نامہ چونکہ اللہ عز و جل کا فرما بردار بنانے اور دنیا اور آخرت کی بہتری دلانے کے لیے ہیں شیطان اس میں کافی رکاوٹیں کڑی کرے گا مگر آپ ہمت باد آئیے بس یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے ان مدنی انعامات پر عمل کرنا ہی چاہیے سرور لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں پر بھی تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں اور آج مدنی چینل پر دنیا بھر میں اس سلسلے میں بھی موجود ہوں گے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بالخصوص ذمہ داران سے کہ اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران خصوصی توجہ فرما کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے اگر آپ سب نے اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر بس امی میں مدنی انعامات پر عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ جیتے جی اور بھی جلد ہی اس کی برکتیں دیکھ لیں گے آپ کو انشاء اللہ سکون قلب نصیب ہوگا باطن کی صفائی ہوگی خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے یعنی چشمے آپ کے دل سے پھوٹیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام حیرت انگیز تک بڑھ جائے گا کیونکہ مدنی نامات پر عمل اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے لہذا شیطان آپ کو بہت سستی دلائے گا طرح طرح کے ہیلے بانے سمجھائے گا آپ کا دل نہیں لگ پائے گا مگر آپ ہمت مت ہاریے ان اللہ دل بھی لگ ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کو ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی علی رحمت اللہ القوی سے ان کے ایک مرید نے عرض کی کہ یا سیدی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے ذکر اللہ جاری رہتا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مقام شکر ہے کہ تمہارے ایک وضو یعنی زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے جس کا دل ذکر اللہ میں نہیں لگتا اس کو بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل ذکر اللہ میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا کہ ایسا ذکر کر رہا بھی ہیں بھی امام محمد غزالی علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ اس وسوسے کا جواب دینے والے تین قسم کے لوگ ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں کہ خوب توجہ دلائی اب میں تجھے زج یعنی بیزار کرنے کے لیے دل بھی حاضر کرتا ہوں سوال اللہ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہیں. اور دوسرے وہ ایمک ہے جو شیطان سے کہتے تو ٹھیک کہا جب دلی حاضر نہیں تو زبان چلا جانے سے کیا فائدہ اور وہ ذکر اللہ اقض سے خاموش ہو جاتے ہیں یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی سے کام لیا حالانکہ انہوں نے تو شیطان کو اپنا ہمدر سمجھ کر دھوکا کھا لیا ہے اور تیسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکے مگر پھر بھی زبان کو ذکر اللہ میں مشروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اگرچہ دل لگا کر ذکر اللہ کرنا اس طرح کے ذکر کرنے سے کہیں بہتر ہے حبیب صلی اللہ علام محمد تو میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے دل نہ لگے تب بھی عمل جاری رکھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے تو بہرحال نیک بننے کا نسخہ حاضر کیا ہے اس کے متعلق عمل کرتے جائیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ منزل پا ہی لیں گے انشاءاللہ مدنی نام نمبر سولہ میں روزانہ دو رکعت نماز توبہ ادا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی توبہ یا اللہجل کو راضی کرنے اور نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے معذ اللہ اجزوجل اگر کبھی گنا سرزد ہو جائے اسی وقت توبہ کر لینا واجب ہے توبہ میں تاخیر خود ایک نیا گنا ہے توبہ کی ایک فضیلت سنیے اور جھومئے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معدم ہے یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے دعوت اسلامی کے افتوار سنت و اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیجیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں ایک بارہ ماں ہر بارہ ماہ میں تیس دن نیز ہر تیس دن میں کم از کم تین دن سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ مجھے مجھے اسلامی بھائیوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدار رسالت شہن شاہ نبود مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشاہ بزم جنت صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تین فرامین نے مصطفیٰ تعزیت کے حوالے سے کہ تعزیت سنت مبارکہ تعزیت سنت مبارکہ ہے کہ سولہ عروف کی نسبت سے تعزیت کے مدنی پھول تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت جیسا ثواب ہے نمبر دو جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا اللہ عزوجل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا نمبر تین جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عزوجل اسے تقوا کا لباس پہنائے گا وہ اور حوروں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عزوجل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی حضرت سیدہ موسا کلیم اللہ علا نبی والد صلاحت السلام نے بار رب العزت میں عرض کی اے میرے رب از وجل وہ کون ہیں جو تیرے عرض کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ وجل نے فرمایا اے مساف علیہ السلام وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی فوت شدہ بچے کی ماں سے تعزیت کرتے ہیں تعزیر کا معنی ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت مسنون یعنی سنت ہے دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت میت, میت کے اہل خانہ جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا نہ کرتے ہوں ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پہلے ہی کرے تعزیت کا وقت بہت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکرو ہے کہ غم تازہ ہوگا مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں تعزیت کرنے والا آجزی اور انکساری اور رنج و غم کا اظہار کرے گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے کہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بگزو کی نا پیدا کرتا ہے مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو مگر عورت کو اس کے محاری میں ہی تعزیت کریں تعزیت کیسے کرنی چاہیے یہ بھی سن لیجیے تعزیت میں یہ کہے اللہ وجل آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اس مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ وجل مرحوم کی مغفرت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی ترجمہ خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک مقرر وقت تک ہے لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو میت کے اعزہ یعنی عزیزوں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئیں اس میں حرج نہیں اور مکان کے دروازے پر یا شار عام یعنی راستے پر بچھونا یا دری وغیرہ بچھا کر بیٹھنا یہ بری بات ہے قبر کے قریب تعزیت کرنا مقروع تنظیحی ہے بعض قوموں میں وفات کے بعد آنے والی شب, شب براد یا پہلی عید کے موقع پر آئز و اقربہ اہل میت کے گھر تعزیت کے لیے کھٹے ہوتے ہیں یہ رسم غلط ہے ہاں جو کسی وجہ سے تعزیت نہ کر سکا تھا وہ عید کے دن تعزیت کرے تو حرج نہیں اسی طرح پہلی بکر عید پر جن اہل میت پر قربانی واجب ہوں انہیں قربانی کرنا ہوگی ورنہ گناگار ہوں گے یہ بھی یاد رہے کہ سوگ کے ایام گزر جانے کے باوجود عید آنے پر میت کا سوگ یعنی غم کرنا یا سوگ کے سبب عمدہ لباس وغیرہ نہ پہننا ناجائز و گناہ ہے البتہ ویسے ہی کوئی عمدہ لباس نہ پہنے تو گناہ نہیں جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکرو ہے اگر تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہوں کہ نوحہ کریں تو انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ یعنی بڑا چڑھا کر خوبیاں بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں بلی جمع حرام ہے یوں ہی واویلا یعنی ہائے مصیبت کہہ کے چلانا اطبا یعنی طبیب کہتے ہیں کہ عزیز کی موت پر سخت صدمے سے دوچار ہو اطبا یعنی طبیب کہتے ہیں کہ جو اپنے عزیز کی موت پر سخت صدمے سے دوچار ہو اس کے میت پر بالکل نہ رونے سے سخت بیماری پیدا ہو جاتی ہے آنسو بہنے سے دل کی گرمی نکل جاتی ہے اس لیے اس بغیر نوہا رونے سے گریز یعنی منع نہ کیا جائے مفسر شہر حکیم المد مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں تعزیت کے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غمزدہ کی تسلی ہو جائے فقیر کا تجربہ ہے اگر اس موقع پر غمزدوں کو واقعات کربلا یاد دلائے جائیں تو بہت تسلی ہوتی ہے تمام تعزیتیں ہی بہتر ہیں مگر بچے کی وفات پر ماہرن کا اس کی ماں کو تسلی دینا بہت ثواب ہے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کی خدمت میں مدن التجا کہ آپ کے یہاں کسی اسلامی بھائی کو مرض یا مصیبت مثلاً بچہ بیمار ہونا نوکری چھوٹنا چوری ڈکیتی ہونا اسکوٹر یا موبائل فون چھن جانا حادثہ پیش آ جانا کاروبار میں نقصان ہو جانا عمارت کا گر جانا آگ لگ جانا کسی کی وفات ہو جانا وغیرہ کوئی سا بھی صدمہ پہنچے تو ثواب کی نیت سے اس دکھیارے کی دل جوئی کر کے ثواب عظیم کے حقدار بنی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے افضل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے انتقال ہو جانے پر ہو سکے تو فورن میت کے گھر حاضری دیجیے ممکنہ صورت میں غسل میت نماز جنازہ بلکہ تدفین میں بھی حصہ لیجیے مالداروں اور دنیاوی نامداروں کی دلجوئی کرنے والوں کی عموماً اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے مگر بےچارے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا بے شک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اہل سروت کی تعزیت فرمائیے مگر غریبوں کو بھی نظر انداز مت کیجیے ان شخصیات کے ساتھ بالخصوص آپ کے جس ماتحت غریب اسلامی بھائی کے یہاں میت ہو جائیں اسے رشتے داروں وغیرہ کو جمع کرنے کی ترغیب دلا کر اس کے مکان پر زیادہ سے زیادہ بانوے منٹ کا اجتماع ذکر و نات رکھیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی الحبیب آج کا یہ بیان امیر سنت کے رسالے نیک بننے کا نسخہ سے ہوا اسے ضرور حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اذان دی جا رہی ہے اذان کا جواب